و این مر سے تو میں ان کی طرف الم بے حدی میں کچھ ہدایات بھیجتی ہوں کچھ میں تحفے تحائف جو ہے ایک بڑی قیمتی چیزیں میں بھیجتی ہوں فناز اور پھر دیکھتی ہوں بے ورجل مرسلون کہ جن کو میں بھیجتی ہوں ایلچی بنا کر وہ کیا جواب وہاں سے لے کر آتے ہیں کیا پیغام لے کر آتے ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہے حضرت سلیمان کو کہ آیا یہ معلوم دنیاوی کے اس لالچ کے اندر آ جاتے ہیں اور بس اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کرتے یا یہ کہ ان کا مسئلہ کچھ مختلف ہے فلمہ جا سلیمان قالہ اور تمہنی بالن جب حضرت سلیمان کے پاس وہ پہنچا ان کا وفد ملکہ سبا کا وہ سامان وغیرہ پیش کیا حضرت سلیمان نے فرمایا کیا تم میری آنت کرنا چاہتے ہو مال سے فما آتا ماہ خیر جو کچھ مجھے اللہ نے دے رکھا ہے وہ کہیں بہتر اسے جو تمہیں دیا ہے بل ان تم بے اپنا یہ تو یہ سارے ہدایات تمہیں مبارک ہو یہ واپس لے جاؤ تم ہی خوش رہوہ اب اس کے بعد دھمکی آئی وہ جو بھی سفیر آیا تھا اسے کہا لوٹ جاؤ اپنی قوم کی طرف فلاں تو ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے ان پر ہم لاول ہوں گے کہ جن کا مقابلہ ان کے ممکن وجنحما از اللطن اور ہم نکال باہر کریں گے انہیں اس ملک سے عزل لطن کر کے وہ ساغرون اور وہ بہت ہی زلی الخار ہو جائیں گے کال یا ملا حضرت سلیمان نے ساتھ ہی کہا اپنے درباریوں سے کہ میرے درباری ائ کم یاتینی بے عرشہ تم میں سے کون ہے جو اس ملک سبا کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے آئے قبل ائی یاتونی مسلمین اس سے پہلے پہلے کہ وہ فرما برداری اختیار کر کے میرے دربار میں پہنچے یعنی یقین تھا حضرت سلیمان کو کہ اب اس کا جواب نہیں آئے گا اور وہ حاضر ہوگی اور اظہار اطاعت کے لیے لیکن انہوں نے چاہا کہ اس کا جو تخت جو ہے کسی طریقے سے اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے یہاں آ جائے تو اس کا امتحان لینا چاہتے تھے ذرا سی اس کے اندر تبدیلی کر کے رنگ روب کی کہ آیا پہچانتی ہے یا نہیں قال افریت من الجن نے تو ایک جن نے کہا ایک دیو نے جنوں میں سے دیو یعنی جنات میں سے بھی انسانوں میں سے بھی جیسے کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اسی طریقے سے ایک افرید جو بہت بڑا جن تھا دیو ہے اس نے یہ کہا انعاتی کبھی قبلان تک مقام ایک میں لے آؤں گا اس کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں مراد یہ ہے کہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے جب درباد جو آپ کا لگا ہوا ہے اس کے برخاست ہونے سے قبل اس سے پہلے پہلے میں لے آؤں گا عَلَيْهِ عَمِيمٌ اور میں اس کے لیے کبھی بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں معتبر بھی ہوں کالی کتاب <الْكِتَاب> کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہ آیات متشابہات میں سے ہے یہ کون سی کتاب ہے کون سا علم ہے یہ ہم نہیں جانتے نہ ہمارے پاس اس کے سلسلے میں کوئی مرفور حدیث محمد الرسول اللہ موجود ہے یہ آیات متشابحات میں رہے گا کوئی ہے وہ عملیات جن کو ہم کہتے ہیں ان میں سے کوئی عمل ہے کہ جو خاص جس کی کہ تاثیر یہ تھی جس کے ذریعے سے یہ کام کر لیا گیا اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ جیسے آج ہمارا معاملہ ہے تو شاید کوئی ہماری ٹیکنالوجی اس حد تک پہنچ جائے کہ کسی میٹیریل شے کو امریکہ سے تحلیل کر کے اور اس کے ایٹمز بنا کر یہاں منتقل کر دیا جائے اور آنے واحد میں اور پھر یہاں اس کو اسی جو تھا جس سے کہ تحلیل کر کے وہ ایٹمز کو لیے گئے تھے اسی شکل میں پھر یہاں بنا دیا جائے تو یہ انہونی باتیں تو نہیں ہیں اب جہاں پہنچ رہی ہے ہماری ٹیکنالوجی یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے اور شاید اسی طرح کی کوئی بات ہوگی کہ جو اس وقت ہوئی ہے بلّہ عالم کالنظی علم من الكتاب تو کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہتے ہیں کہ یہ ان کا وزیر تھا آصف بن برقیہ اور اس کے پاس خاص طور پر کتب سماویہ کا اور اللہ کے ناموں کا علم تھا اب وہ ناموں کا علم جو ہمیں نام بتائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی تاثیر یہ نہیں ہے بہرحال لہذا اس کا انکار تو ہم نہیں کریں گے قرآن میں ہے لیکن بہرحال اگر یہ چیز ایسی ہوتی کہ جس میں ہمارا ان دلچسپی لینا مفید ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتاتے اگر آپ نے نہیں بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھود کرید میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے انآتی کا بھی قبلانی کہ میں تو لے آؤں گا اس کو اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ پلٹ کر آپ تک آئے فلمبا راہو یہ کہتے ہی اب وہ لے بھی آیا پلمبا راہو مستقل دیکھا انہوں نے اس کے سامنے رکھا ہوا ہے نہ صرف یہ کہ اس شخص نے کہا کہ میں لے آؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے بلکہ وہ پھر واقعی لے آیا فرش جب دیکھا اس کو کہ رکھا ہوا ہے اس کے سامنے حضرت مسلمان کے کالحاظہ فضل ربی انہوں نے فوراً کہا یعنی یہ کہ اس پر بھی اللہ کی بندگی کا جو ہے جو لکشہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات بھی ہو تو اللہ ہی کا شکر ادا کیا جائے اسے فضل سمجھا جائے کوئی اپنا کمال کہ میرا ایک وزیر بھی یہ کمال رکھتا ہے تو میں کتنا صاحب کمال ہو گیا یہ نہیں کالا ہاضام فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے لیکم لونی عشکرو ام کہ وہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا قفران نعمت کرتا ہوں ورمن شکر افعین نماز النفس ہی جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے وہ من قفر افعین نبی غنی الکریم اور جو قفران نعمت کی ربش اختیار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے اور کریم ہے قال نکر اللہ ارشہ حضرت المان نے فرمایا کہ ذرا ملکیز کا جو عرش ہے اس کا جو تخت ہے ذرا اس کی حیرت بدل دو تھوڑی سی ننظر ہم ذرا دیکھیں گے دی. کیا وہ پہچان لیتی ہے اس کو ام تکونو من پہچان پاتے فلما جاتا عرش جب وہ پہنچی دربار میں پیش ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا اسی طرح کا ہے آپ کا عرش احاق یہ جو تخت یہاں رکھا ہوا ہے کوئی ایسا ہی تخت ہے آپ کا قالت کا ہو. اس نے کہا نہیں تو معلوم ہوتا ہے وہی ہے یعنی اس نے پہچان لیا مطلب عورت تھی ویسے بھی اس کا جو قول تھا وہ بھی بڑی ذہانت پر مبنی تھا ان الملو کا اعزاد دخل وقریت افسدو ہاں تو اس نے پہچان لیا کہا کیا اس طرح کا ہے تمہارا قالت کا ہو. اس نے کہا نہیں یہ تو محسوس ہوتا ہے وہی ہے و اوین العلم امن قبلہا اس نے کہا ہمیں یہ ساری باتیں پہلے ہی معلوم ہو چکی ہیں یعنی ایسمان آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ کا جو فضل آپ پر ہوا ہے ہمارے علم میں آ چکا ہے ہم جان چکے ہیں یہ کوئی نئی بات ہے میرے لیے نہیں ہے جو اس وقت اس کا مشاہدہ میں کر رہی ہوں وہ کن اور ہم پہلے ہی اسلام لا چکے ہیں ہم اطاعت قبول کر چکے ہیں اور اسلام بھی لا چکے ہیں بس ماں کانت تاب اور سلیمان نے روک دیا اس کو اس سے کہ جس کو وہ پوجتی تھی اللہ کے سوا کانت من قومن ان کانت بن قوم کافرین یقیناً وہ کافروں کی قوم سے تھی اللہ پوری سرخ اور اس سے کہہ دیا گیا کہ اب محل میں داخل ہو جاؤ پما رات ہو حسبت ہو جب وہ محل میں داخل ہونے لگی اسے اس یہ محسوس ہوا کہ شاید پانی ہے کشفت ان شاق ہاتھوں نے جو بھی شلوار یا جو بھی اس کا لباس تھا اسے اٹھایا اوپر کو اور اس سے پنڈلیاں کھول دی اپنی پڑھ لیا قَالَ اِنَّهُمْ سَرْحُنْ مِنْ <قَوَارِيرٌ> کہ جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں وہ شیشے میں جو اکس پڑ رہا تھا وہ کہ یہ پانی ہے پانی میں لہٰذا وہ اس میں سے پانی میں سے گزرنا پڑے گا وہ پانی نہیں تھا شیشہ تھا یہ تو بلکہ شیشا ہے محل ہے ایسا جس کے اندر شیشے جڑے ہوئے ہیں کہاں گویا کہ اسے اور احساس کرا دیا کہ تمہارے تو حاشیہ خیال میں بھی وہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جو اللہ تعالی نے مجھے دے رکھی قالت رب انی ظلمت تو نفسی تب اس نے کہا پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا واسلم تو ما سلیمان علّہ رب اور میں تو اسلام لے آئی اور میں نے سر تسلیم خم کیا اور اطاعت اختیار کی سلیمان کے ساتھ اس اللہ کا اسلام لے آئی اللہ کی اطاعت قبول کی جو تمام جہانوں کا پرور ہے یہ گویا کہ قصص النبیین کا ایک حصہ ہے اسور اس مبارکہ کا ولاقدرسمود آخاہ سال ہے اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی سال ہے قوانین بد اللہ فیضا ہوں کہ تم اللہ کی بندگی کرو تو وہ قوم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئی جو آپس میں جگڑنے لگے کالا یا قوم لے مت انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیوں برائی کی جلدی مچاتے ہو قبل الحسن بھلائی سے پہلے یہ جو کہہ رہے ہو کہ لے آؤ اس کی جلدی نہ مچاؤ لولا اللہ کل تو کیوں نہیں تم اللہ کا استغفار کرتے معافی چاہتے اللہ سے تاکہ اللہ تم پر رحم کرے کال قیم نہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ نحوست ہے سوال ہے تمہاری بھی اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں ان کی ہے ان کی نحوت کا ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی برائی آئے کالا تائرک اند اللہ انہوں کا تمہاری نحوست یا تمہاری بدقسمتی جو بھی ہے وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے بل انتم قومن تفتنون بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جو بچلائے جا رہے ہو بھٹکائے جا رہے ہو وہ کالف المدینت قسمۃ راحت اور اس شہر میں نو سردار تھے بڑے بڑے یوس سدول فلغرد ولا یوسلیہ وہ زمین میں فساد بچاتے تھے اصلاح نہیں کرتے تھے کالو تاسم و تو کہا انہوں نے آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی یعنی آپس میں حلف اٹھا رہے ہیں وہی معاملہ جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو حضرت شعیب سے کہا تھا ان کہ کی قوم نے نولا راہتوں کا رجم ناک اگر آپ کا یہ خاندان نہ ہوتا تو ہم ابھی کبھی کبھی کا آپ کو رجم کر چکے ہوتے اور ہم آپ کو سنسار کر چکے ہوتے یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت سانے کے خلاف کوئی اقدام کریں یا ان کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں انہوں نے اندیشہ یہ تھا کہ یہ ان کی جمعیت پوری یا ان کا خاندان جو ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ ہو جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب مل جل کر ایک ہی مرتبہ ہم حملہ کریں گے اور قتل کریں گے جیسے حضور کے بارے میں مکے میں سازش ہو رہی تھی کہ یہ اب محمد کو قتل کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ قتل جو ہے اگر تو کسی ایک فرد نے کیا اور وہ تو پھر اس قبیلے کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اور وہ ہماری ہو سکتا ان فائٹنگ شروع ہو جائے ہماری خانہ جنگی شروع ہو جائے لہذا یہ کہ سب قبیلوں سے ایک ایک نوجوان لو اور مل جل کر اچانک جا کر سب کے سب حملہ کرو سب کے سب اس پر وار کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ کس نے قتل کیا ہے تو اسی طرح کا معاملہ انہوں نے کہا تقاصم آپس میں قسمیں کھاؤ اللہ کی لنبئی تنہوں کہ ہم اس پر رات کے وقت اچانک حملہ کریں گے واہ لہو اور اس کے گھر والوں پر سما لنقو اور پھر ہم یہ کہیں گے رے ولی یہی اس کے جو وارث ہوں گے ان سے کہیں گے اور جو بھی ان کے ہوں گے لوگ ان کی طرف سے مقدمہ لے کر اٹھنے والے کپل کا ما شاہد نام اہل کہلے ہم نے تو ہم تو نہیں موجود تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہم نہیں جانتے کس نے ان کو سب سارے گھر والوں کو کس نے ہلاک کر دیا ہے ہم وہاں موجود نہیں تھے وہ ہم سچے ہیں یہ یہ جی قسمیں کھا رہے ہیں سازش کر رہے ہیں کہ آپس میں قسمیں کھاؤ تاکہ کوئی ایک بھی اگر اس معاملے میں پیچھے رہ گیا اس نے قسم نہ کھائی تو ہمارا بھانڈا جو ہے چوراہے پر فوٹ جائے گا تقاسم و بلّاہ قسم خا اللہ پر سب آپس میں مل کر لنبیتن نہو کہ ہم اس کے اوپر حملہ آور ہوں گے رات کے وقت اور اس کے گھر والوں پر سمل لنقولن اور پھر ہم یہ کہیں گے لے یہی با شاہی و اہلہی وانا وہ مکر بکر و مکر نا مکر انہوں نے اپنی سی سازش کی اپنی سی تقدیر کی اپنا سا پلان بنایا اور ہم نے اپنا پلان بنایا وہ مکر نا مکرن, مکرن و شروع نے پکا بھی نہیں تھا منظور کی پکانا آپ کے وہ تم اک رہی دیکھ لو کیا انجام ہوا ان کی چالوں کا انا دم مرنا ہوں قوم ہوں ہم نے ان سب نو کے نو سرداروں کو اور ان کی قوم کو ہلا کر ڈالا اور سب کے اوپر جو آدابِ لاہی آ گیا فتل کا بیوت ہوں تو یہ ان کے گھر پڑے ہوئے ہیں کہ جو ڈھے ہوئے ہیں بیما ظلم ہوں بسبق کے کہ جو انہوں نے کیا ان نفیزہ لومی عالم ان یقین نشانی ہے ان لوگوں کے لیے ظلم رکھتے ہیں وہ جین الدین ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوا کی نوش اختیار کی تھی وہ اور ہم نے بھیجا تھا لوت کو اس قال القوم میں ہی جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے اطاط کیا تم دیکھتے ہوئے فحش حرکت کا ارتقاب کرتے ہو یعنی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ مسئلہ اس درج گندگی کو پہنچ گیا تھا کہ علل اعلان مجلس کے اندر یہ حرکتیں کرتے تھے شاہ فی کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر بلن تم قوم و لیکن تم تو واقعات یہ کہ بہت ہی جہالت میں مبتلا ہو چکے ہو فما کا جواب قوم ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا جواب اللہ کالم مگر یہ کہ انہوں نے کہا اخرجو آل لو تم نکال باہر کرو لوت کے گھر والوں کو اپنے شہر سے ان نہ ہوں یہ تو بڑے پاک باز لوگ ہیں بڑے تہارت اور بڑی پاکیزگی رکھنے والے لوگ ہیں فن جناب اتنی جان دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے من یہ ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی وہ امترنا آگے ہی مترا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی فسا مترمن درین تو بہت ہی بری بارش تھی وہ جو ان لوگوں پر برسائی گئی کو خبردار کر دیا گیا یہ امبا کا حصہ ختم ہوا تسکیر میں آل یہ بڑا منفرد سا انداز ہے اسور اس مبارکہ کا حل الحمد للہ و سلام الآلازین استفاق کہہ دیجئے کل شکر اور حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا ہند اللہ استفا آدم ولوہن عال ابراہیم اب آل یعنی تمام رسول جو چنے ہوئے چنے ہوئے ان سب پر سلام خیر الما یوشن کیا اللہ بہتر ہے سوچو غور کرو یا یہ جن کو انہوں نے شریک کیا ہوا ہے یہ چھوٹے بابود خود بھی مانتے ہیں چھوٹے ہیں خود بھی مانتے ہیں کہ ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے سواج کے جو اللہ نے دیا ہے خود بھی مانتے ہیں کہ جو اختیار ہے اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے تو پھر یہ کہ یہ کیا ان میں کون سی یہ نسبت ہے امن خلق سماوات وہ لڑکا وانزل رکمائے ہدائے کا ذاتا بہجا ماں کان رکومن تم بے تو شجا رہا بل ہم قوم عادل ہوں یہ بڑا سوال یہ انداز ہے سرچنگ کے انداز میں کیا بھلا وہ جس نے آسمان اور زمین پیدا کی ہے اور جو آسمان سے اتارتا ہے پانی تمہارے لیے اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ہم اگا دیتے ہیں باغات بڑی رونق والے سرسم باغات ماں کا نہ لگوں شجرا تمہارے لیے ہرگیز ممکن نہیں تھا کہ تم اس کے پودوں کو خود اگا سکتے یہ وہی بات جو اقبال نے کہی ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون جو یہ سارے کام کر رہا ہے کون لایا کھینچ کر پچھم سے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے پیدا کر دیے اگا دیے اس کے ذریعے سے باغات بڑے سرسب و شاداب تمہارے لیے قتل ممکن نہیں تھا کہ تم ان کو اگاتے آ یہ کام جو کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ شامل ہے بلہم قوم قومی بلکہ یہ لوگ جو ہے انحراف کر رہے ہیں حق سے امن ام جعل الارض قرارا بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ وہ جالا خلا اور کس نے اس کے اندر بہادی ہیں یہ ندیاں اور دریا وہ جالا رواسیاں اور اس کے اندر لنگر ڈال دیے ہیں بجالا بین البحرن ہاجرا اور دو دریاؤں کے درمیان کس نے پردہ ڈال دیا ہے الا اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو اس میں شریک ہو بل اکثر لا لیکن ان کی اکثریت اس کا علم نہیں رکھتی ظاہر بات ہے اس کا جواب ان کے پاس یہی یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے سوار اور کوئی نہیں ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ جو مخاطب تھے ان کے نظریات کیا تھے ان کے عقائد کیا تھے ان کا موقف کیا تھا اس کو جاننا بہت ضروری ہے یہ تعویل کے خاص جو میں نے کہا تھا کہ جو عملین مخاطب تھے قرآن مجید کے ان کے عقائد نظریات خیالات کیا تھے وہ اللہ کو مانتے تھے یہ مانتے تھے خالق وہی ہے البتہ اس کے کچھ بڑے لاڈلے ہیں چہیتے ہیں محبوب ہیں مقرر بارگاہ ہیں وہ کچھ سفارش کرنے والے ہیں بس اس سے زائد ان کا شرک نہیں تھا ام من یجیب المسترہ اذا دعا ہو بھلا کون ہے وہ کہ جو کسی شخص کو جو تقریب کے اندر ہے اضطرار میں ہے اس کی دعا کو سنتا ہے اذا دہ ہو وہ یکسف اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے تکلیف کو رفع کر دیتا ہے وہ جج آلو کم اور وہی ہے کہ جو زمین تمہیں جانشید بناتا ہے ایک نفل کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری آئی لاہ ماللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے اس کام کے اندر شریک خلی لمبا بہت کم نصیحت ہے اور بہت کم ہی توجہ ہے جو